الحمدللہ للہ رب العالمین وسلات وسلال مولانا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قربانی کرنا یہ عبادت ہے اور عبادات میں اصول اور قانون یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا جیسے نماز ہے آپ کسی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے وزو کسی اور کی جگہ آپ نہیں کر سکتے عبادات میں اصل یہی ہے کہ یہ دوسرے کی طرف سے سر انجام نہیں دی جاتی ہاں کچھ عبادتوں میں نیابت اس کی شریعت نے عبادت دی ہے کہ وہ دوسرے کی طرف سے کر لی جائے جس طرح کسی آدمی پر حج یا عمرہ فرض ہو اور وہ اتنا بیمار اور لاغر ہو کمزور ہو کہ حج پہ نہ جا سکے عمرے پہ نہ جا سکے تو اس کی طرف سے پھر حج یا عمرہ کیا جائے اسی طرح اگر کوئی آدمی اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے حج اس پہ فرق تھا لیکن عذر کی وجہ سے وہ حج کار نہیں سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض قرار دیا اور کہا خاد اللہ احق اللہ کا فرض ہے اور یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے ایسے ہی کسی پر روزے فرض ہوں اور اپنی زندگی میں وہ روزے رکھ نہیں سکا رمضان کے روزے یا نظر کے یا کفارے کے روزے اس کے ذمے تھے لیکن رکھ نہیں سکا تو فرمایا نم ماتا و سیاحی جو بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس پر روزے فرض ہے تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں یہ صحیح بخاری کی تو جن عبادات میں نیابت دوسرے کا نائب بننا ثابت ہے ان میں نیابت کی جا سکتی ہے اور کسی کام میں ایک عمومی اصول اور قانون اللہ نے دیا ہے وہ اللہ انسانی ما صاحب انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی یہ ہے ایک بنیادی اصول اور قاعدہ کلیہ قانون اس میں سے پھر کچھ چیزیں مستثنا ہے جس طرح حج ہے یا رمضان کے روزے ہیں یہ دوسرے کی طرف سے میت کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے اور قربانی میں بھی اصل یہ ہے کہ یہ جس پر فرض ہوتی ہے وہ خود کرے ہاں اس کی زندگی میں کوئی اس کی طرف سے نائب بن کے کرے یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو اونٹ نہر فرمائے کچھ کو خود نہر کیا اور باقیوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو نگران مقرر کیا کہ ان کو ذوا کرواؤ نہر کرواؤ لیکن مرنے کے بعد میت کی طرف سے قربانی کرنا اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں فوج شدہ کی طرف سے فوج شدہ پر قربانی فرد ہوتی نہیں فوج شدہ کی طرف سے وہ آمال کیے جاتے ہیں جو اس پر قرض ہوں جس طرح آج اس پر قرض رہ گیا روزے کی قرض اس پر رہ گیا یہ میت کی طرف سے ادا کیا صرف ایک چیز باقی بچتی ہے وہ ہے سادا وہ میت کی اولاد میت کی طرف سے صدقہ کرے اس کی شریعت نے اجازت دی بس اس کے علاوہ اور کوئی عبادت ایسی نہیں جو میت پر فرض نہ ہو اور اس کی طرف سے کی جائے قربانی یہ قرض بنتی نہیں زندگی میں اس پہ فرض تھا ٹین گزر گیا بات ختم اب مرنے کے بعد اس پہ کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا تو لہٰذا میت کی طرف سے کوئی قربانی نہیں دی جائے کچھ لوگ اس زمن میں بعض ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں مثال کے طور پہ مصرد احمد میں ایک روایت ہے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو مینے ذبح کیے مدینہ میں ایک اپنے اور اپنے اہل گید کی طرف سے اور دوسرا مینا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اللہ کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی تھی تو اس روایت کو بنیاد بناتے ہیں کہ انہوں نے دو مہنٹے گواہ کیے ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے اور امت میں فوجان بھی شامل ہیں زندہ بھی شامل ہیں تو لہذا یہ زندہ اور فوج شدگان سب کی طرف سے قربانی تھی اول تو یہ ایک روایت دئی ہے اس میں محمد بن عبداللہ بن محمد بن عقیب اور اسی طرح شریک بن عبداللہ قاضی یہ دونوں ضعیف ہیں دوسری بات یہ کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امت کو شامل کیا اگر اس روایت کو صحیح ماننے تو نتیجہ یہ نکلتا وہ قربانی جس میں زندہ شامل ہوں اس میں فوجہ کو شامل کرتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ نکلتا ہے اور ایسا کرتا کوئی نہیں کہ یہ ایک ہی قربانی میری طرف سے اور میرے ماں باپ دادا پردادا وغیرہ کی طرف سے ایسا کوئی نہیں کرتا اور یہ روایت بھی ثابت نہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت مسدرقی حاکم کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اسی طرح کی وہ بھی ضعیف ہے ایک روایت سنن سرمدی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مسئلے کے وہ دو مہنڈے ہر سال قربان کرتے ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسیعت کی تھی تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ روایت بھی سخت قسم کی رہی ہے ابو الحسن مجہول ہے اور پھر اس کا شخص وہ قاضی شریک صاحب مختلف مدلس ہیں پایا ثبوت کو روایت نہیں پہنچ ایک روایت صحیح مسلم کی بھی پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا قربان کیا اس کو لٹایا اور کہا اللہم تقبل من محمد ومن ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری طرف سے میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کار سنا گاب پھر آپ نے اس کو تقبیر پڑی اور دبا پڑا یہ دعا مانگنے کے بعد یہ روایت صحیح ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اسے کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کیا ہے لیکن بات اس سے بھی ثابت نہیں ہوتی. وہ کیوں ایک ہی جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر رہے ہیں اور دعا مانگی ہے کہ میری طرف سے میری آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول کر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک ہی جانور پوری امت کی طرف سے قبول کر لیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مثلا رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں پھر کہ اللہ ہمارے روزے بھی قبول کر باقی مسلمانوں کے بھی قبول کر بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ میری میری آڑ کی قربانی اور میری امت کی قربانیاں قبول کر جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ان کی قربانیاں قبول کر اور اگر وہ معنیٰ لے لیا جائے جو لوگ نکالتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا میں ایک مسلمان بندہ اٹھے اور وہ ایک قربانی کرے اور کہے اللہ میری طرف سے بھی اور میری امت کی طرف ساری امت کی طرف سے قبول کر لے تو کیا ساری امت کی طرف سے قربانی ہو جائے یقیناً اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ ایک ہی قربانی ساری امت کی طرف سے ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جانور کو دبا کیا اپنے طرف سے اور اپنے اہل بیگ کی طرف سے اور قبولیت کی, کی کہ ہماری قربانی بھی قبول کر اور باقی جو مسلمان قربانیاں کرنے والے ہیں ان کی بھی قبول کر یہ نہیں کہ یہ ایک ہی قربانی پوری طرف سے قبول ہو جائے اور باقی سارے آرام سے بیٹھ جائے یہ معنی نہیں کسی مختصر کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے ہاں صدقہ میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے کسی کو شوق ہے میت کو ثواب پہنچانے کا اپنے والدین قریبی رشتہ داروں کو تو وہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے صدقہ کر لے قربانی ایک الگ عبادت ہے صدقہ ایک الگ عبادت ہے صدقہ میت کی طرف سے کرنا ثابت ہے قربانی میت کی طرف سے کرنا ثابت نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توقی دے وما علیہ